علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران سب کو ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوی شریف میں سے نمبر چھ سو ستارہ پبلک دو سو انسٹھ ایک اور ہمارے بعض جو اولاد فتح میں سے دو سو انساسۃ اللہ عشابہ کے درست کے تعداد ہے دعوت شریف کا اور دو سو انسٹھ جو ہے اولاد فتح کے درست کے تعداد تو یا جب اولاد فتح میں اسماسنام ہیں اسماسنام میں ساز گیارہواں سما مقندس یا جب یا عزیز ہو گیا تو ابھی یا جبار کے بارے میں اس کے لغت کے لحاظیز کے معنی و توضحات کیا ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے قرآن پاک میں یہ سن کہاں تک ہے اور سن کے حفظ برکات کے حوالے سے تھوڑا بہت بحث کریں گے انشاءاللہ تو الجبار کے پہلا دو ہزار البار کے لغ بھی تحقیق و معنی و توضحات کے حوالے سے تو مختلف کتابوں میں سلسلے میں مختلف توضحات ہے تو الجبار سب سے پہلے جو عربی اردو لغات کی کتاب ہے قاموس و جدید نامی اس میں فرماتے الجبار مبالغہ کا سگا ہے یہ البتہ بندہ قیر خود بتا رہوں کیونکہ دوسرے جو غفار وغیرہ ہیں قہار وہ سب بھی مبالغے کا ہیں تو الجبار بھی مبالغہ کا ہے مبالغ مدرس میں مانا کو یہ صفت جبر جو ہے اللہ میں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ہر صفت میں اطلاق کا مالک ہے تو اس کے صفت جبب جباریت میں بھی وہ ہاں جی کوئی اس کا آسانی نہیں ہے سب سے زیادہ صفت جبار سے متصف ذات ہے امدار کی معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ تو اللہ جی توجے دے گی اور اب بولتے ہیں جبار العزم یج جبر العظم یج ہاں اسباب نثر انسار صرف جبراً و جبورن ہاں جی اور اسلحہ سے مجرد کا مضدر ہے اس کا و جبرا تجبیرن یہ باب تفعیل ہے اس کے فعل اور مزدور ہے تو اس کا معنی لکھا ہے جوڑنا ہڈی درست کرنا جوڑنا ہڈی درست کرنا ہمارا عام ذہن میں جبر کا ایک اور معنی ہے لیکن یہاں فرماتے ہیں اس کا مذہر جب جین باراز ہیں جبر العظم جب عرب بولتا ہے تو جبر العظم و ازما جب جزبرو جب جب تو جبرن و جبراً اس کے مزدور ہیں ہاں اور اس کا معنی لے اسی طرح جبر تجبیر جوڑنا ہڈی درست کرنا کسی کے ٹوٹے ہوئے ہڈی پاؤں ٹوٹ گیا بازو ٹوٹ گیا ہاں ان کو درست کرنا ان کو جوڑو رب بولتے ہیں جب بر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا جب القلبہ اس کے معنی کیا ہے غم خاری کرنا تسلی دینا دلاسہ دینا ٹوٹی ہوئی دلوں کو جوڑنا یعنی اس کے جو ہے پریشانی کو دور کرنا اس معنی بڑا خوبصورت معنی ہے القلبہ غم خاری کرنا تسلی دینا دلاسہ دینا جب بر ہاں خاطر سوچ خیالات کے بارے میں تو دل جمی کرنا راضی کرنا خوش کرنا کسی کو جو ہے پریشان حال ہے اوپر بندہ خواترات ہیں خیالات ہیں اس کو ہمیں تسلّہ دے کے اس کے اندر دل جمی پیدا کرتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں خوش کرنا جبرال و اجبرا یعنی مجبور کرنا جبر کرنا اور اجبار مجبور کرنا لازم کرنا یہ معنی ہے تو وہ یا کہ دو طرح کے معنی اس میں آیا ایک جو ہے جھانجے چمالی معنی ہے ایک جلالی معنی ہے چمالی معنی تو یہ ہے کہ بھائی چھوڑنا ہڈی درست کرنا غمخاری کرنا تسلی دینا دلاسا دینا ہاں جب بر القلق کا جب معنی ہو اور جبر خاطر کے معنی دل جمی کرنا راضی کرنا خوش کرنا یہ سب جو ہے جمالی معنی اور جبر جب عالیہ و اجبر معنی مجبور کرنا جبر جب کرنا اجبار مجبور کرنا نو جلالی مانا جی اور جبار جب ان کے معنی لغت نے لکھا سرکش زبردست عظیم ہاں یہ معنی بھی آئے القام و سج تو ان معنی میں سے یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سا معنی زیادہ مناسب ہے یا جب بارش میں اعظم کے طور پر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ان معنی میں سے یہاں جوڑنا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا غمخواری کرنا اس طرح مجبور و لازم کرنا کسی کو کسی کام پہ مجبور و لازم کرنا ہاں جی یہ معنی جو ہے یہاں پر مناسب ہے دو طرح طرف اور ایک عربی لغت ہے مشہور قدیم مختار شاع کے نام سے اصل شاہ جوہری اس کا جو ہے خلاصہ ہے اس میں مختار شاہ کے نام سے اس میں ماد جیم بارہ میں فرماتے ہیں الجبر یعنی انطغن من منفا او اور تسلحا من محمر یہ معنی کیا ہیں جبر کا معنی کیا ہیں یہ کہ کسی یہ کہ تو کسی آدمی کو فخر سے بے نیاز کرے آدمی کو جو ہے فخیر ہے اس کو بے نیاز کرے یا کسی کے ٹوٹے ہوئے ہڈی کو درست کرے اور جوڑ دے یہ معنی جو ہے اس لغت میں یہی معنی تو جو ہے ہاں جی یا کسی کو فقر سے بے نیاز کرے فقیر آدمی کو یا کسی کے ٹوٹے ہوئے ہڈی کو درست کرے اور جوڑ دے اور اب بولتے ہیں اج, یعنی اج یعنی علی الامر یعنی اکراہ اج الامر یعنی اگر یعنی کسی کام پر جبر کرنا یعنی نہ چاہنے کے باوجود کسی کے نہ چاہنے کے باوجود کسی کو, کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا بندہ وہ بندہ کو کام کرنے نہیں چاہتا اس کے باوجود اس کو اس کام کرنے کا یعنی کسی سے جبری و اکران کوئی کام لینا اجب رکوان یہ بھی ایک کام کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہے. پھر بھی اس سے وہ کام لے رہے ہیں عرب بولتے ہیں اجبرا لے اس بندے نے اس پر جبر کیا وہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے باوجود اس سے وہ چیز کرا لیا میں نے ایک بندہ روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا جبری اس کے منہ میں کوئی کھانا ڈال کے اس کے جو روزہ توڑوائے مثلاً تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں دعا میں جو ہے تینوں معنی درست ہو سکتے ہیں ہاں جی تینوں معنی درست ہو سکتے ہیں کیونکہ بندوں کو اللہ ہی فقر و فقرہ سے نجات جان دیتا تینوں معنی جنہیں جو اس کتاب میں لکھا ہے تو کیا ہے کسی آدمی کو فخر سے بے نیاز کرنا یا ٹوٹے ہوئے ہڈی کو درست کرنا تیسرا معنیٰ جو کسی کو نہ چاہتے ہوئے اس کو کسی کام پہ مجبور کرنا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہاں دعا میں, دعا میں تینوں معنی درست ہو سطح عجب میں کیونکہ بندوں کو اللہ ہی فقر و فاقہ سے نجات دیتا ہے ہاں جی اور بندوں کے بگڑے ہوئے کاموں کا سنوار سنورنے کاموں کو سنوارنے اور درست کرنے والا بھی اللہ ہی ہے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو ہیں جسن مارنے اور درست کرنے والے اس کو اصلاح کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے جو کسی کو نہ چاہتے ہو کوئی کام کرانا ہے اس معنی میں ہاں اللہ نے اپنے بندوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کے امور تغوینی بھی ہے جس میں تمام مجاد عالم مجبور ہیں اس کے کچھ امور تغوینی ہیں اس کے اس کو کرنے میں تمام عالم جو ہے موجود عالم مجبور ہے مثلاََ بر وقت طلوع ہونے پر مثلاََ سورج جو ہے ہاں سورج بر وقت طلوع ہونے پر مجبور ہے دن رات وقت پر آنے جانے میں مجبور ہے اور انسان کے جسم کے داخلی پوری نظام میں انسان مجبور ہے پیٹ اپنے کام کرتے ہیں آنکھیں اپنے کام کرتے ہیں دل اپنے کام کرتے ہیں دماغ اپنے کام کرتے ہیں, کام کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے ذاتی کوئی دخل نہیں ہے تو انسان کے جسم کے داخلے پوری نظام میں انسان مجبور ہے اللہ نے جو نظام مقرر فرمائے ہیں سب اسی کے خواہی نہ خواہی تابع ہیں یہ نظام تکوینی میں تک اور اللہ کے عوامر تشریف بھی تشریحی ہیں لیکن اللہ کے تبامر تشریحی ہیں شریعہ کام ہیں حلال حرام جائز نہ جائز ہاں جی جس پر عمل کرنا اور تابع ہونے کا انسان پابند ہے نہ کرنے کی صورت میں عقاف و عذاب سے ڈرایا ہے بس جو جو ہیں وہ جبار یعنی اللہ کے ساتھ تمام معنی کے لحاظ سے پس اللہ جبار تمام معنی کے لحاظ سے ہاں جی وہ بگڑے فاقرہ سے نجات دینے والا ہے غمحاری کرنے والا بھی ہے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا بھی ہے اور اس کے جو ہیں کچھ ایسے احکامات بھی ہیں تغوینی ہاں جی عوامل بھی ہیں تغوینی بھی ہیں جس میں بھی انسان کے اختیار نہیں ہیں باقی کچھ شرع جو ہیں اس کے عوامل ونوائی ہیں کہ انسان ہاں جی شراب سے منع کیا لیکن انسان شراب پینے کو بہت چاہتا لیکن اللہ نے منع کیا نہیں پیے گا ایک آدمی جو ہے روزہ رکھنا پسند نہیں کرتا رہے ہم روزہ رکھنا ہوگا نہیں رکھیں گے خواب نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنا ہوگا زکوۃ دینے نہیں چاہتے زکوٰۃ دینا ہوگا نہیں دیں گے تو حقاب ہے تو ان کو بولتے ہیں ایک لحاظ سے احکامات ہاں جی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عظیم علم بے نہاد کے ذریعے سے جو ان احکامات کے فلسفہ و حکمت کو اللہ کو علم ہے تو اس بنیاد پر اللہ بندوں کی اپنی خیر اور فلا بلا کی بلائی کھیلے جب کہ بندہ ان کے انجام سے ان عواملوں کے انجام سے قابل ہے ان اللہ خیلوں میں صلاح اللہ تعالیٰ ان کاموں سے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم کو یہ کام ہر صورت میں کرنا ہوگا نہیں کریں گے تو تم پر عذاب اور عقاب ہوگا تو جو ہے یہ مختصر جو آج کے درج میں ہی برتبہ کروں گا آج کے دوسرا اور بھی معنی ہے اسلم الفاظ کی تو بظاہر ایسا لگتا ہے بردر نازیش کو قرآن کو جو کلپ لمبا ہونے سے ہیں سننے میں بوریت پیدا ہو جائے تو آج جو ہے اس سے مقدس یا ذبار کے جو مختصر لغت کے لحاظ سے جو معنی ہے یہ تین کتابوں سے دو کتابوں سے منداخیر کے معنی ایک اردو لغت ہے ایک عربی لغت ہے, ہے ان کا ایک نو خلاصہ بیان کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بگڑے ہوئے کام یا جبار ان کے بگڑے ہوئے کاموں کے اصلاح کرنے والا بھی كم حارے فرنے والے والا تسلی دلانے والا ہاں جی ہڈ ٹوٹے ہوئے ہڈیوں كو جوڑنے والا یعنی ہر بندے کی بگڑی ہوئی كاموں كو بنانے والا اور ساتھ ہی فخر و حقاف سے نجات دلانے والا اور ایک آج برا یعنی کسی کو نہ چاہتے ہوئے کس کام پہ مجبور کرنے کے معنی میں بھی یا اللہ كے صفت شلعی ہے ہاں جلدی اس کے وہ مور تكوی نہیں ہیں فری کائنات میں من مثال د سورج ٹیم پہ طلوع ہوتا ہے ٹیم پہ غروب ہوتا ہے اس میں سورج کی مرضی نہیں ہے رات دن اپنے ٹیم پہ آتے جاتے ہیں چاند اپنے ٹیم پہ طلوع ہوتا ہے غروح ہوتا ہے ٹوٹتا ہے پورا ہوتا ہے یہ سب کائنات جو ہے فری کائنات کے نظام ایک نو اللہ تعالیٰ کے حکمیں تگوی نہیں ہے کسی کو اس میں سر سوزانہ آگے پیچھے جانے کی گنجائش نہیں اچھا انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھی احکامی بھی ہیں جس میں بھی اللہ نے بندوں کو جو ہے کار نماز پڑھو و ذا رکھو حش کرو نہیں کریں گے تو مواعث ہے عذاب سے ڈرائیں اور کوئی شاہرام چیزوں سے منع کیا شراب نہیں پیو جھوٹ نہیں بولو نہ قتل نہیں کرو حرام خوری نہیں کرو ورنہ یہ یہ سزا ہے تو یہ بھی ایک مواعث ہے تو اس لیے واحد کا مطلب یہ کہ بندہ نہ چاہے تو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کرنا ہوگا نہیں کیا تو اس کو پھر یہ سزا مقدمہ ہوگا تو یہ اس کو اجبا ہو کے معنی میں تو حرچ جو ہے بندہ اپنی جہالت کے جیسے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم فرمایا فلا اس میں سختی ہے عقاب ہے صدا ہے چوانی کے پھر بندے کے اپنے حق میں اس کے اپنے بلائی کے لیے اس کے فلاح کے لیے تو میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اسما الحسن کی صحیح معرفت کی توحید ہے اور اس اللہ تعالی کی اس کی اس کی سچی بندگی کی اللہ تعالی ہم سب کو تمام عثمان اللہ ہم کو دے آمین یا رب